ان شمد اللهہ نحمددو ینو ہو وےرو ہو نمو بھی ونے ت آیں ونا اوو باللهہ من فروریان پسنا و منسییاتیںمالینا منیں یاہدہ اللله و فال مض الل الله و من ید فلاہ ونشهدن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهدن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا فقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين روز جزاق یوم الدین یوم الحسر قیامت کا دن جس دن تمام انسانیت کو اپنے رب کے سامنے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اس دن اللہ تعالی نے جزا اور سزا کا جو قانون بنایا ہے اس کا سارا دارو مدار اس کا سارا نصار گواہی پر انبیاء کی گواہی ہاتھ پاؤں کی گواہی زبان کی گواہی جلد کی گواہی اس دن جزا اور سزا اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ شہادتوں کے گزارے جانے پر اور ایویڈنس اور وٹنیسز جو ہوں گے کیس ان پر ڈپینڈ کرے اگر اللہ تعالی اپنے علم کی بنیاد پر سزا دینا چاہے تو وہ ہمیں ہمارے تخلیق سے پہلے بھی جانتا و بے کم اسن شاہ وحدان تم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ہاتے کو مسئلہ اس کے علم کا نہیں مسئلہ قانون کا ہے جو اس نے بنایا ہے. انسانیت کا خالق اللہ ہے اور جس نے پیدا کیا ہے ہدایت پہنچانا ڈوز اینڈ ڈونٹس واضح کرنا قانون کا تعین کرنا حدود کا تعین کرنا یہ اس کی ذمہ داری اللہ خالہ دا پوچھا حضرت موسا علیہ السلام سے فرون نے فمر رب کو مایا كل کالا خلقه ثم شہین تو ہر چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کی ڈیوٹیز سمجھانا اس کی ذمہ داریاں سمجھانا یہ اللہ کی ذمہ داری اب وہ حیوانات کو جبیلی طور پر اور وجدانی طور پر عطا کر دیتا اس کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں فرشتہ بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں خود سے انہیں اسی طرح جنسی تعلیم کے اسکول کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں بلی پہلی دفعہ جب حاملہ ہوتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے یہ کیا اور وہ جگہ ڈونڈنا شروع کر دیتی چھپ چھپا کے پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ بلہ دشمن ہے بچوں پر وہ جگہ بدلی کرتی رہتی کوئی فرشتہ نہیں ہے ویجدانی جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے وہاں پر وجدان اللہ کے وجود کا گواہ تو ہو سکتا ہے وجدان یہاں تک تو پہنچتا کہ کوئی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا کوئی ہے جو یہ کائنات چلا رہا یہاں تک وجدان جاتا لیکن اس کی صفات کیا ہے کن باتوں سے خوش ہوتا ہے کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے کن باتوں پر انعام دیتا ہے کن باتوں پر سزا دیتا ہے اس کا وجدان کے ساتھ کوئی تعلق اس کا تعلق برائے راست اللہ کے ساتھ اب اس کام کے لیے اپنے ذمے سے حجت اتارنے کے لیے حجت برائی کے لیے تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کس رستے پر چلنا ہے اور ہم سے حساب لیا جا رہا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ قانون بدلی ہو گیا ہے اور ہم سے حساب لیا جا رہا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ فلاں چیز گناہ ہے اور اس کے کرنے پر پکڑا جا رہا ہے فرمایا رسولم مبشرین و منظرین عل اللہ یقون عل ناس اللہ یہ رسول بشارت دینے والے کہ فلاں کام کرو گے تو انعام ملے گا اور مندرین فلاں کام کرو گے تو سزا ملے گی وارن کرنے والے کیوں اللہ یقون سے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہیں ٹھیک ہے اللہ نے اپنی حجت اپنے ذمے سے اتار کے رسولوں کے ذمہ ڈال اب اگر کوئی کمی بیشی ہوگی پہنچانے میں تو رسولوں سے پوچھا جائے اجت رسولوں کے خلاف کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا اور رسولوں نے اس شدت کے ساتھ اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عائد ہونے کے بعد کبھی تجارت نہیں کی ایک دن نوکری ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے گھر کا چولا نہیں جلا گیارہ بیویاں کھجور کھا رہے ہیں پانی پی لے فاقے ہو گئے گھر آئے پوچھا کچھ ہے گھر والوں نے کہا بارہ کہا یہ نہیں کہا کچھ نہیں فرمایا برکت فرمایا میرا روزہ اور یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کر لیا اور کچھ آ گیا کھانے کو رات نے توڑ کے کھا لیا اور یہی حال گھر والوں کا بھی ہوتا تھا گھر والی بھی روزہ رکھ لیتی تھیں کہ جایا نہ جائے یہ فاقا اس کو روزے میں کنورٹ کر لیتی تھی وہ یہی معاملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے گئے آپ نے بھی روزہ رکھ لیا گھر والوں نے بھی روزہ رکھ لیا بعد میں آپ آئے تو گھر والیا کھا رہی تھی دو پوچھا کیا ہے کیا لگے اللہ کے رسو جب آپ نکلے تو اس کے بعد یہ سالن آ گیا اور ہم نے. کھا لیا اپنا روزہ آپ نے فرمایا نفلی روزے والا اپنے روزے کا مالک ہوتا ہے یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی جب فاقہ ہوتا تھا اس کو روزے میں کنورٹ کرنے لیکن نوکری کرنے نہیں گئے میں جا رہا ہوں لگانے اور ابھی کچھ لے کے آتا اور اس کو اللہ نے سورہ الانشراح میں فرمایا واہ کا وز رکھ اللہ جی ان کا دزا رکھ دیکھو ہم نے وہ کام تکمیل تک پہنچا دیا وہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر توڑ کے رکھ یعنی کتنا شدت سے یہ احساس ہے کہ قیامت کے دن کو کھڑا ہو کے میرے گریبان پر ہار نہ ڈال دے کے ہمیں پہنچا نہیں اور ہر منزل سے گزرے جب آدمی کو شدت سے انتظار ہو اپنی ذمہ داری کا ڈیوٹی پہ پہنچنا ہو تو بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بس ملے گی یا ٹرک ملے گا یا خالی گاڑی ہے یا بھری ہوئی ہے وہ سیڑھیوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے وہ ٹرک پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بس پہ بیٹھ جاتا ہے وہ چلتا بھی رہتا ہے ساتھ کے چلو پینڈا نزدیک ہوگا ٹیکسی کو ہاتھ بھی دیتا رہتا ہے پیدل بھی چلتا رہتا ہے کیوں تو پتا ان ٹائم پہنچنے. لہذا انبیاء علیہم السلام ہر منزل سے گزرے ہر منزل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ لیا گیا ایک فتوے پر فتوا نہیں بدلا گا. کیوں ان کی ذمہ داری تھی یہ بتانا کہ یہ ناجائز بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں کہ یا تو میری جان چلی جائے گی اس کام میں یا یہ کام پورا ہوگا تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں جیتا بھی رہوں اور آرام سے بیٹھا رہوں اور اپنے سامنے دیکھتا حدیں ٹوٹ رہی جب انہوں نے آگے کہا نا شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین قبیلے سے کروا دیتے ہیں مال چاہیے اکٹھا کر دیتے ہیں سرداری مانگتے ہو تو اپنا تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، مگر یہ کام چھوڑ تو فرمایا چچا جان اور چچا جان نے تھوڑا سا کہا بھی کہ آپ بتیجے اتنا بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو کیوں میں برداشت نہ کر سکوں یہ تیری قوم کے لوگ ہیں یہ سردار ہیں انہوں نے ایک اچھا فارمولہ پیش کیا ہے اس پہ غور کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ چچا اب تھک گیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کھڑے ہو گئے اٹھو. آپ نے فرمایا چچا یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو اللہ کی قسم میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ یا تو میری جان چلی جائے یا یہ کام ٹھکانے لگ اور اس کے بعد آپ پلٹ کے نکلے چچا کے گھر سے اور چچا کو بھی خیال ہوا کہ بات دور نکل گئی ہے انہوں نے کہا کہ بتیجے جو تم کہتے ہو اس کو کہتے رہو جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے ساتھ ہر طریقہ جو کافر آزما سکتے تھے انہوں نے آزمایا جو کسی بھی انسان کے خلاف آزمایا جا سکتا قید کرنا معاشی بائیکاٹ بچیوں کو طلاق دے دینا گھر میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا تمسخر کرنا استحزا کرنا یقا و تنہا کر دینا سوسائٹی کے اندر فزیکل پرسیکیوشن پتھر مارے گلے میں چادر ڈالی اوجڑی ان کی لا کے اوپر ڈالی قتل کی سازش لتو کا ہو یختلو کا ہو یخ رجوک مشورہ اور قید کر دے قتل کر دے یا ملک بدر کر دے لیکن اس اتنی شدت سے احساس ہے اس شہادت کی ذمہ داری کا شہادت اللہ ناس قیامت کے دن کسی کا ہاتھ میرے رب کی طرف نہ اٹھے کہ تو نے ہمیں بتایا نہیں اور جب گواہی لی میں عرفات میں اللہ نے فرمایا یوما تو پوچھا اللہ حل بلکھ تو کیوں بھائی پہنچایا میں نے یا نہیں پہنچایا کوئی کسر رہ گئی ہے اللہ حل بلکھ تو کیا میں نے پہنچا دیا کسی کو کوئی شک شکوک ہے کوئی بات کو ابھی سمجھا نہیں ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ جی مجھے فلاں چیز کی سمجھ نہیں آئی قالو بلا جی بالکل آپ نے پہنچا دی ادیت امانا آپ نے امانت پہنچا دی یہ وہ امانت ہے انہیں ارد نل امانت آل سماوات ول ارد و ابئی نہ یخمل نہا وہ آخر یہ ذمہ داری انسان کے گلے میں ڈالی گئی قد ادیت تل امان آپ نے امانت پہنچا دی وہ بل رب کا خط آپ نے پہنچا دیا پیغام آپ نے پہنچا دی کشف تل غما آپ نے وہ جو دھند تھی سراط مستقیم پر پڑی ہوئی ددر پڑی ہوئی تھی وہ فوگ تھی جو شسط آپ نے کھول دی ہٹا دیے وہ نہ سخت اور آپ نے امت کی خیر خائی کا حق ادا کر اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترق تو کم آل میں تمہیں چٹے سفید رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں نہ کوئی دھندا نہ دھول کوئی چیز گڈ مٹ نہیں ہے حق واضح باز ہے باطل واضح ہے اگر تم اس کو مکس کرو گے تو میرے اوپر الزام بلیم دو گے کہ رسول ہمیں اس طرح چھوڑ گیا تو فرقے میں اختلاف میں انہوں نے کوئی بات سمجھائی نہیں ہے کوئی گل نکھےڑی نہیں ہے رسول نے کوئی اختلاف نہیں چھوڑا رسول نے کوئی تفریق نہیں چھوڑی دراختوں کو محل المجت البئیغ لئی لوہا کا نہارے یہ رات اس دین کی راتیں بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن کوئی نہیں کہنا رات کو بھول گات تھی اس لیے رستہ بھول گیا ہوں. فرمایا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے لے لو ہا کا اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسا دن اور اپنے رفاظ شاید فرمایا لا یزیگ و الا اللہ اس رستے سے اس پٹڑی سے وہی اترے گا جو برباد ہونا چاہتا ہے خود نیت فرمایا کل امتی دخلت جنہ میری ساری امت جنت میں گئی ان من ابا سوائے اس کے کہ جس نے خود کہہ دیا میں جنت میں نہیں جا ابا وسط برا من امن ابا انکار کر دینا میری ساری امت جنت میں جائے گی اللہ من ابا سوائے اس بندے کے جو خود ہی نے کہ میں نہیں جاتا و ومن یا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے فرمایا من اپنی فقد دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا جس نے میری اتاحت کی جو جو سٹیپس میں نے بتائے ان کو فالو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی میرے بتا ہوئے رستے پر نہ چلا میرے بتا ہوئے موڑ نہ مڑا میرے بتا ہوئے اسٹیپس نہ لیے اس نے بات اس نے خود کہہ دیا میں جنت میں نہیں جا کسی سے آپ رستا پوچھے اور وہ آپ کو کہے کہ اگلے چوک سے دائیں ہو جانا اور آپ بائیں ہو جائیں تو انکار تو ہو گیا ہاں. آپ نے خود کہا کہ نہیں جی ہم تو سیدھے رستے پر نہیں جائیں گے تو رسولوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا تاکہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے اللہ کا کیس ڈھیلا نہ پڑے اللہ کیس ہار نہ جائے دیکھیے پورے کا پورا کیس دیپینڈ کرتا ہے گوائیوں پر چاہے وہ تین سو دو کا ہو تین سو سات کا ہو یا دیوانی کو مقدمہ ہو ایک آدمی ہمارے ملک میں لاکھوں خرچ کر دیتا ہے یہاں پر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے فوجداری کیس کسی نے کوئی کرائم کیا ہے پورا کیس سٹیٹ کی ذمہ داری ہے مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچانا حالانکہ یہاں کی گورنمنٹ ہم سے ٹیکس نہیں لیتی کوئی اس کوٹی کا ہمارے ملک میں وہ بھی لیتے ہماری سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری گورمنٹ کی اور جب اس سیکورٹی کے اندر کوئی خلل پڑا ہے ہمیں حکومت نے کہا کہ اسلامت رکھو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور جب اسلحے کی ناموجودگی کی وجہ سے کسی نے ہمارا بندہ مار دیا تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ کیس لڑے اور مجرم کو سزا دے نہیں ہوتا کیا وکیل سرکار بھی ہوتا ہے اور کیس کا نام ہوتا ہے اسٹیٹ ورسز فلاں لیکن ہوتا اصل یہ ہے کہ اس مقتول کے وہ رسا کو اپنا بھی وکیل کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اصل کیس تو وہ لڑتا ہے اور وکیلیں سرکار کا بھی منہ بھرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ تنخواہ لیتا ہے لیکن وہ پیش ہوگا تو کاروائی چلے گی وہ غیر حاضر ہوگا تو کاروائی رکی رہے گی اور مقتول کے وہ رسا یہ چاہتے ہیں کہ ملزم کو جلد سے جلد سزا ہو ہمارے بھی کلیجے ٹھنڈے میں لہذا اس کو بھی ہر تاریخ پر پیشی کے بھی پیسے دیے جاتے اور بعض دفعہ فریق مخالف اس کو پیسے دے دیتا تو کیس ڈیپینڈ کرتا گوائیوں پر جب اللہ تعالیٰ انسانیت کو حاضر کر اور کہے کہ تم نے میری اطاعت نہیں کی اور وہ کہیں کہ جی ہمیں تو آپ کا حکم ہی نہیں پہنچا سرکار تو اللہ تعالیٰ پھر رسولوں کو اٹھائے گا خلا نس النزین ارسلا علیہم ولا نس المرسلیم رسولوں کا بھی حساب کتاب ہوگا ہر رسول اس وقت تک اپنی امت کے ساتھ میدان حشر میں رہے گا جب تک اس امت کی فائل انڈر پروسیس ہے اللہ کے یہاں مقدمہ چل رہنا شر ہے جنت میں نہیں جائے گا اپنی امت لے کر ہی جو بچ جائیں گے بچے پھچے جو پاس ہو جائیں گے ان کو لے کر امت کو تو جائے گا جنت میں اکیلا نہیں جائے تو سوال ہوگا یا سب نماری انتقل تعلیب تخونی و امی الا ہی نہیں تو کے آیا تھا لوگوں کو مجھے اور میری امی کو بھی خدا بنا لینا رسولوں کو پتا ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں اللہ کیس کہ کسی قوم تک یہ بات نہ پہنچے کہ انہیں کون سے کام کرنے اور کن کاموں سے بچنا ہے تو حساب کتاب نہیں ہو سکتا یہ تو آؤٹ آف کورس پرچا ہو گیا بتایا ہی نہیں ہے, پڑھایا ہی نہیں لا الكتاب کتاب رسول پڑھاتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا اس پہ اثر ہوا، عمل ہوا کہ نہیں فرمایا و ماقان اللہ علیہ قوم امباد ہدام ما ماقون اللہ تعالی ہدایت بھیجنے کے بعد کسی قوم پر گمرائی کا اطلاق نہیں کرتا جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا حتاوبیہ الحم ما یتکون تقوی اختیار کن چیزوں سے کرنا ہے پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک اللہ اس کو کو گمراہ نہیں کہتا گمراہ تو وہی وہ ہوتے ہیں جن کو راہ اپنے بتائی اور وہ گمراہ ہو گم کر دے راہ رستہ کھو دیا جب لہذا رسول دل و جان سے محنت کرتے ذمہ داری کو ادا کرتے اس کے بعد فرمایا اب یہ کام تمہیں میں کرنا اس لیے کہ اب رسول کی گواہی تمہارے خلاف ہو گئی کن مانو لے یقون اور رسول و تاکہ رسول گواہ ہو تمہارے خلاف حق میں نہیں رسول گواہ ہو تمہارے خلاف الا کے سیگے کے ساتھ جب شہادت آتی ہے تو خلاف ہوتی اور لے کے سیگے کے ساتھ لام کے سیگے کے ساتھ جب آتی ہے تو حق میں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا یہ لام کا سیگا ہے قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے قیامت کے دن تیری طرف سے جھگڑے گا او آلئی کا یا تیرے خلاف جھگڑے گا قرآن قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایسا جھگڑا نہ کوئی نبی کر سکے گا نہ فرشتہ کر سکے گا نہ کوئی ولی کر سکے گا جیسا جھگڑا یہ اپنے صاحب کی طرف سے کرے دو ہی صورتیں ہوئی القرآن و حجاتون اللہ کا اگر عمل کیا اس کی مانی ہے تو یہ سینتان کے تیرے آگے کھڑا ہوگا اور میں نے اسے بڑی مشقت ملا یہ میری باتیں مانتا رہا لوگ اسے دیوانہ کہتے یہ میری باتیں مانتا رہا اس کی بچیاں گھر میں بیٹھے نہیں کسی نے نہیں کی یہ میری باتیں مانتا رہا پاؤں میں جوتے نہیں تھے یہ میری باتیں مانتا رہا لوگ اس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اے اللہ دنیا میں بھی اس نے یہ کچھ کیا ہے. میں تجھ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ یہاں تو اسے چین ملنا چاہیے یہاں تجھے آرام ملنا تھے یہ ہو گیا حجت اللہ کا او کا یا تیرے خلاف حجت ہو گئی اور میں کہتا تھا دائیں جانا ہے یہ بائیں جاتا میں کہتا تھا بہت بہت سارا کپنی آنکھیں نیچے کر یہ ٹکا کے دیکھتا تھا بڑا ستایا اس نے مجھے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی گہروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے تھے یوں بھی ستایا جاتا تھا یہ خلاف ہو فرمایا من نم لکا جو تیرے آگے کسی کی چگلی کرتا ہے من نم لم ال کا وہ تیرے خلاف بھی تیرے بھی کسی کے آگے کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نم لا کا نم ال جو تیرے آگے آگے کسی کی کرتا تیری کسی کے آگے کا ہمیں ہم لگی یہ لکا اور کا سمجھ لگی ہے لے اکونر رسول و شہیدن لم نہیں الم میں نے پہنچا دیا اگر اپنے سار لے لیتے کہتے نہیں nah جی کوئی مجھ سے ہی کوئی کمی بیشی رہ ہوگی بندے تو بڑے چنگے ہیں شکلیں دیکھیں ان کی مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو چلو شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے کچھ نہ کچھ تو چھوٹ ہو جائے باپ یہ کہتے اسکول میں مجھے بھی یہ بتانے کا وقت نہیں رہا بچے کو بتانا یاد نہیں رہا کہ صبح جو ہے وہ اس کے اسکول کے تبدیل ہو گئے تو ذرا لیٹ ہو گیا تو بات ظاہر آپ ٹیچر اس کے باپ کو تو نہیں نا کھڑا کر سکتے وہ کہے گا ٹھیک ہے چلیے آج بلین چونکہ آپ کے سر چل گیا اس کی چھٹی میں وہ اپنے سر نہیں لیں گے وکال رسول و یا رب اتنا قومی اتنا خزو حاضل قرآن اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو مان کے بھی چھوڑا ہوا خاجو پکڑا ہوا تھا کس پہ کرے ڈے ٹو کٹ لیا تھا انہوں نے مجورا چھوڑے ہو جیسے پریکٹیکلی ان کی بغل میں تھا عملی طور پر کوئی نہیں تو گوئی خلاف ہوگی کہ نہیں مکے والوں سے کہا انا ارسلنا الحیح کم رسول علیہ کم کم ارسلنا اللہ فراؤن رسولا ہم نے یہ رسول تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فراؤن کی طرف رسول کو بھیجا تھا گواہ بنا کر اور جب انہوں نے نہیں مانی تو انجام دیکھ لو سو. فرمایا فاق فائزہ جنا مل اما تم بے شہیدن علیہم نبی وہ کیا منظر ہو کیسا یادگار منظر ہوگا ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا یعنی اس امت کا رسول حضرت نول علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہ عیشا علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہ ہوں فرمایا پا کی کیا ایونٹ ہوگا من نام کل بے شہید نہ بے کا شہیدا اور اے رسول آپ ان اپنے چچا اور تاؤں کے خلاف گواہ بن جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہس بک ہس بک پڑھنے والے سے آپ نے کہا کہ بس کرو بس تو یہ ہوگی رسولوں کی گواہی جزا و سزا اس پہ ڈیپینڈ کرتی قیامت کے دن کا وہ ایک عظیم منظر وہ ایک عظیم ایونٹ ڈیپینڈ کرتا ہے گواہی لے یقون اور رسول و شہیدن علیکم و اور تمہیں لوگوں کے خلاف گواہ ہونا رسول گواہ بن گیا تو چین کی سانس نہیں لیو حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا بائبل کے الفاظ جب آرا ان کے سر پہ ٹکا چلا تکلیف کا اظہار کیا درد ہوتا ہے رسولوں کو بھی درد ہوتا بچو کاٹ لے تو بھی درد ہوتا ہے پتھر لگے تو بھی درد ہوتا سی کی آواز نکالی پھر دوسری آواز آئی تو رسولوں میں سے نام کاٹ دوں گا دانت پہ دان جما کے کھڑے ہوں گے دو ٹکڑے کر دیے انہوں نے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اب وہی ذمہ داری ہماری ہے وہی ذمہ داری ہماری ہے اور چین اور سکون دیکھا ہے اپنا چین اور سکون دیکھا ہے ہماری زندگی کو ٹیلی کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ذمہ شہادت تھی ہم تو یوں بیٹھے ہیں جیسے ہم سے پوچھے ہی نہیں جانا اپنی نماز اپنا روزہ بہت زیادہ تلوار مارے تو بھی اپنی نماز اپنا روزہ اپنی تحجد اپنا فلاں اپنا فلاں اپنا فلاں اپنی ذمہ داری کدھر گئی اپنی ذات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کامل تھے آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک مثال تھی لہذا پروردگار نے اس زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے فقط لب تو فی کو قَبْلِهِ قبل ہی اپنی ذات میں تو حضور پہلے بھی سچے تھے پہلے بھی شراب کوئی نہیں پیتے تھے پہلے بھی جوا نہیں کھیلتے تھے پہلے بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اپنی ذات میں کامل تھے مشکلیں ساری تو شہادت کی راہ میں آئی ہیں نا ہمیں آٹے دال کا بہو پتا چلے گا جب ہم شہادت الناز کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کریں گے ویل سے تو بڑی عزت بڑی رسپیکٹ مولوی صاحب کاری صاحب حاجی صاحب سوفی صاحب کسی نے مرغی بھی ذبح کرانی ہوگی تو چار چار پھیرے آپ کے گھر کے لگائے گئے مولوی صاحب سے جو ہے وہ مرغی ضبع کروانی ہے پانی دم کروانا ہے مولوی صاحب تھونک مارے یہ بچے کو دم کر دیں مسائب کا آئیں گے جب آپ حق کو حق باطل کو باطل کہنا شروع کریں لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں پھر بلائیں آتی مسائب آتے ہیں. مشکلات آتی ہیں یا کوئی کہے کہ رسولوں میں نہیں آئیں کہیں کوئی ڈسکاؤنٹ ہے نبی کے رشتہ داروں کو کوئی ڈسکاؤنٹ ہوئی گیارہ ٹکڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کے بدن کے نبی کے چچائے کوئی ڈسکاؤنٹ ملی نہیں یہ وہ راہ ہے جس سے مفر نہیں لام اس راہ سے گزرنا ہے اس کو بائی پاس کر کے نہ کوئی فلائی اوور ہے نہ بائی پاس ہے یو ہیو ٹو گو تھرو دس پیس افغانستان والے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے وہ شاہ بنو ہاشم والی والا منظر نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی روتے و مدینے کے منافقوں کو کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے تھے غزوہ خندک میں اور یہ سازشیں کر رہے تھے پیچھے سے حملہ کرنے کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو آج کے منافقوں کا بھی ذکر ہوگا کہ ایک ملک کا ایک قوم کا کوئی جرم نہیں تھا اللہ یقول رب اللہ سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہم کسی اور کو رب نہیں بناتے ہم اسی کے ورڈ آرڈر کو مانتے ہیں. اور ایک ارب مسلمان ان کے مقاتے میں شامل تھے کافروں کو روتے ہو ایک صاحب کہتے ہیں ہم وہاں لندن میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں تو بچوں کو ہمارے پاس ایک ہتھیار تو ہے نا ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں بیٹا یہ لوگ کافر ہیں ہاں مسلمان ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور یہاں کیا کہو گے وہاں یہ ہتھیار تو ہے نا کہ بیٹا وہ اگر بے حیا ہے وہ پردہ نہیں کرتے وہ ننگے پھیرتے ہیں تو وہ کافر ہیں یہاں تو مسلمان وہی کام کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر دے آر گرینڈ اف اسلام نفاق کوئی جرم نہیں دنیا ایک ہو گئی مسلمان جب کسی کو کے خلاف حملہ کرتے تھے تو تین آپشن دیتے تھے جاتے تھے محاصرہ کر لیتے تھے مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ یہ پرانے اور نئے مسلمان کا فرق کوئی نہیں جیسے عمر ہوں گے ویسے تم ہو تمہاری قوم کا سردار تم ہی میں سے ہو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی سہولت تمہیں بھی حاصل ہو خلیفہ کی پلیٹ میں ساتھ بیٹھ کے کھا سکو ہمارے بھائی بن جاؤ نہیں تو تم اپنے پرسنل لاز میں آزاد ہو شادی بیاہ اپنی مرضی سے کرو دفنانے کی جو رسمیں تمہاری مرنے پہ وہ تم اپنی طریقے سے کرو اور جزا اور سزا کے جو قوانین تمہارے مذہب میں رائے دیں وہ تم ان پہ چلو لیکن لا آف دی لینڈ اسلام ہوگا اسٹیٹ کا دین اسلام ہوگا قانون اسلام ہوگا اگر تم آپس میں اپنے فرقے کے اندر فیصلہ نہ کر سکے اور ہماری عدالت میں آئے تو سزا اسلام کے مطابق ہو پھر تمہارے مذہب کے مطابق سزا نہیں ہو. قانون انتقن اکل مت اللہ اللہ کی بات بلند ہو جائے ٹھیک ہے تم رہو اور تیسرا افیم یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ دو باتیں منظور نہیں ہیں تو سامنے آ گئے تلوار فیصلہ کرے گی دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا آج بھی یہی سودا ہوا ہوا ہے انہوں نے ہمیں آزاد کیا کس قسم کا آزاد کیا ہے کہ قانون ہمارا ہوگا نماز کے وضو کے طریقے تمہارے اپنے ہوں گے غسل کے فرائض تمہارے اپنے ہوں گے سنتیں تمہاری اپنی ہوں گی ان پہ تم چل لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لاف دی لینڈ ہمارا ہوگا ہم جو ہیومن رائٹس کے کنونشن طے کریں گے تمہیں سائن کرنا ہے ان پہ ان کے مطابق جینا عورت تمہاری ہوگی حکم ہمارا چلے گا تم پردہ نہیں کرا سکتے اس لیے کہ وہ ہیومن وہ بھی انسان ہے اور تم سائن کر چکے ہو کہ انسانی حقوق کا جو معیار ہم مقرر کریں گے تمہیں اس پہ چلنا ہے آج ہم آزاد اس قسم کے آزاد ہیں افغانستان والوں کا جرم صرف اتنا وہ کہتے ہیں ہم تمہارا قانون نہیں مانتے آف دی لینڈ تمہارا نہیں اسلام ہوگا یہ ہے جرم اس قوم کا دنیا نے مکاتا کیا اپنوں نے بھی کیا ہوا پرایوں نے بھی کیا جی ہمارا چونکہ ہم سائن کر چکے اقوام متحدہ نیا خدا ہے زمانے کا دجال چونکہ اس نے کہا لازا پابندیاں لگیں گی تم نے تمہارا قرآن پر ایمان کوئی نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کہا تمہیں اس نے نہیں کہنا اخواتن اس نے نہیں کہا لا تخت لو قرآن پہ ایمان کا ہے قوام متحدہ کے اس کنونشن پہ ایمان ہے جس پہ انہوں نے سائن کیا قرآن پہ سائن تھوڑے وہ تو جینیٹیکل مسلمان ہے زبردستی کیا کسی نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں کسی کا جرم ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں ہاں اقوام متحدہ کے چارٹر پہ انہوں نے سائن کیا اس کے پابند وہ دجال ہے خدا کے مقابلے میں آج وہ کھڑا ہے کسی ملک کی فوج کسی ملک میں چلی جائے تو عوام میں شدید رد عمل پیدا ہوتا ہمارے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے اس فوج کو نکالیں گے ان کی یونیفارم میں آتی ہے سارے دل و جان سے نہ صرف یہ کہ قبول کرتے بلکہ مطالبے کرتے ہیں ہمارے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں اقوام متحدہ کی فوج ہمارے شہر میں آنی چاہیے تو تم چلے جاؤ بابا اقوام متحدہ والو کے یہاں بیٹھے ہوئے آرام تو جب حق کی بات ہوگی شہادت عالص ان رستوں سے گزرنا پر. وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گھر کی راہ گزر میں آنا ہے تو انہی کانٹوں پہ چل کے آؤ میرے گھر کی راہ گزر میں کوئی کشا کہ نہیں ہے. اور یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیارے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیا پہنچا اب ہماری ذمہ داری اب ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس گولے کے اوپر ہمارا کام بڑھ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام قیامت تک کے رسول ذمہ داری بدلی نہیں ہے چلو نیا رسول آ جاتا اس کی امت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری جان چھوٹ جاتی نہیں اللہ کے رسول آخری نبی خاطمنبی گین اور رسول کوئی نہیں آئے گا قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی ذمہ داری کس کی ہے جس کے کلمے کی دعوت ان کو دی جاتی محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری ہمیں سونپی امتی ہونے کا مطلب کیا ہے جو بندہ بھی پاکستان کی نیشنلٹی لیتا ہے وہ بھی دو سو پچاس ڈالر کا مکروز ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے پہلی سزا یہی ہے کہ ڈھائی سو ڈالر کا مکروز پیدا ہوتا ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہو نا یہ قرضہ اب تم شیئر کرو وہ نہیں کہہ سکتا سر آپ نے قرضہ لیا تھا انیس سو باسٹھ میں میں پیدا ہوا بھول کے انیس سو بانوے میں یہ میرے ذمہ کیسے آ گیا گرین پاسپورٹ ہے تو دو سو پچاس ڈالر سے تم مکروز ہو تمہارا باپ بھی اس امت میں شامل ہوئے تو یہ ذمہ داری تمہاری آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے کدا لے کا جالنا کم امتن و ستن لیتا شہدا الناس تھا تم لوگوں پر یعنی سوچ سمجھ لو یہاں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہمارے تبلیغی بھائی جب شب جمعہ کو بلاتے ہیں تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں یہ سوچ کے نہ جایا کرو آیا کرو کہ لوگوں کے پاس کھانا وافر ہوتا ہے چلو میں بھی کسی کے ساتھ ٹوک جاؤں گا بلکہ اپنا بھی اور ساتھی کا بھی ساتھ لے کر آیا کریں یعنی گھر سے جب چلے تو سالن ڈالتے ہو دو چمچے زیادہ ڈال لیں گے وہاں کوئی اور بھائی بھی مجھے مل سکتا ہے اور اس کا بھی اکرام کرنا پڑے گا اس کو بھی دینا پڑے گا تو دو بندوں کا سالن لے کے کر آیا کرو نہ کہ خالی ہاتھ آج آیا کرو کہ چلو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں گے وہاں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں ایک خود اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا یہ ہماری انڈیویجل ذمہ داری ٹھیک ہے دوسری ذمہ داری وہ ذمہ داری جو رسول کا امتی ہونے کی نسبت ہمارے اوپر عائد ہوتی کہ اب رسول والا کام تم نے کرنا ہے. اب یہ رسالہ تم نے پہنچانا ہے. تا کہ کال کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ شیخ جبل ہے کوئی بوڑھا آدمی ہے جو کسی پہاڑ پر رہتا ہے پہاڑ بہت بلند اب شیخ کا کیوں کہا جاتا ہے بوڑھے آدمی کا کیوں کہا جاتا کہ جوان آدمی ہے تو پھر بھی چلو کچھ نہیں تو کم از کم ڈائٹنگ کے طور پہ اوپر چڑھے گا اترے گا کوئی جاگنگ کے بوڑھا آدمی ہے. پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے وہی پانی کا چشمہ ہے وہیں پھل وغیرہ ہے وہ کھا رہا اور وہاں جی رہا کبھی موقع نہیں ملا کہ نیچے پہ سے اترے اور اسے پتا چلے کہ نیچے کوئی نبی آ گیا اور اس نے اعلان نبوت کیا اور دیز آرٹ ڈوز اور اس نے کچھ احکامات دیے کچھ منع کیا کچھ بارے میں کہا اور وہ شیخ وہیں پہ مر گیا اسے پتا نہیں چلا نیچے کوئی نبی آیا اور کچھ قانون بنے یا نہیں بنے اس کے بارے میں کیا ہو شریعت کہتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اس لیے کہ اس پہ اتمامی ہجت نہیں ہوا سمر کی تعمیل کوئی نہیں ہوئی اس کے ذاتی کریکٹر کو دیکھ کر کہ جو نالج اس کے پاس تھا کوئی بھی ہو اس کے مطابق یہ صحیح عمل کر رہا تھا یہ نہیں کر رہا تھا اس کی بخشش کر دی جائے گی مسئلہ یہ ہے اگر ہماری کوتائی کی وجہ سے تمام حجت نہ ہوا اور ملزم ٹہلتے ہوئے جنت میں چلے گئے تو کیا ہوگا اور ہم ادھر چلے گئے تو کیا ہوگا یہ کہ ان کا بلین تو ہمارے اوپر آئے گا کوئی نہ کوئی سزا بھگتے گا اس کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک مرد اور عورت چوک میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے آپ نے جا کر ایک چاپ اس مرد کو مارا ہے اس عورت کو مارا کہا کیا میرے پیچھے میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں آدمی نے کہا حضرت میں یہ میری بیوی ہے اور وہ کوئی ڈسکس کر رہے ہوں گے اسی معاملے ہم نے فرمایا کیا تم تک یہ میرا حکم نہیں پہنچا ہے کہ کوئی مرد اور عورت رستے میں کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کریں کوئی نمبر پلیٹ نہیں نا لگی آپ کے ماتے پہ آپ اس کے شور ہیں دیکھنے والا کیا سوچے وہ کیا اثر لے گا اسے? اس کے یہاں کیا بٹن دبے گا ہر کوئی اپنا اپنا حساب لگاتا ہے میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کیسٹ کسی نے مجھے دی یا مولانا اکرمان صاحب کی دی کسی نے اپنے صدیق صاحب نے لے کے آیا میرے گھر میں بی سی آر وغیرہ کوئی نہیں کہیں کسی کے ہاں دیکھنا ہو جائے تو دیکھ لیتا ہوں لیکن ابھی تک وہ گھر میں نہیں دیکھنا ہوا لیکن لوگ دے دیتے لے کے آ رہا تھا کسی نے مجھے دیکھا ہوں بعد میں کہیں بات ہوئی تو کسی نے کہا اسکاری صاحب کی بات کرتے وہ تو فلمیں دیکھتا ہے میں نے اپنی گنا کو سے اس کے ہاتھ میں یار فلم دیکھیے لے کے جا رہا تھا دیکھنے والا کیا اثر لیتا ہے فرمایا تم تک یہ قانون نہیں پہنچا جی نہیں پہنچا آپ نے چابک اس کے ہاتھ میں دیا فرمایا پھر مجھے مارو یہ میری کوتا پھر مجھے مارو پرائندہ رستے میں کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کرنا جو پلاننگ کرنی ہے گھر میں کر کے آیا پر رستوں میں کھڑے ہو کے بعد چوک یہ تھا اسلامی خان یہ ہے تمام ہجت جب یہاں پہ بیلٹ انہوں نے کمپلسری کی تھی تو آپ کو پتا فیزر تین تین سٹار لگے ہوئے چوکوں میں کھڑے تھے یا آخر بیلٹ ہو کہا کہا تو جی وہ پہنو اشارہ کر کے طریقہ بتاتے تھے کوئی میرے خیال میں دو ہفتے انہوں نے یا آخر من فتل کہہ کے کہ تو وہ حضام الامان المانزام الامان بڑے بڑے بورڈ لگا دیے سو دیر اس کے بعد جرمانہ رکھا ہوں پہلے حق تبلیغ انہوں نے ادا کیا ٹی وی میں اعلان کیا جو ٹی وی دیکھتا اس کو وہاں سے پتا چل جائے ریڈیو میں اعلان کیا اخبارات میں مرور کے آفسز میں بڑے بڑے میں لگا دیا اور آخر کار فزیکلی چوکوں میں کھڑے ہو کے بیلٹ پہ ہاتھ لگا کے اس کو بند ہو تمامی ہجت ہو گیا سو روپیہ جرمانہ رکھ دیا ہم نے یہ کیا ہے دنیا کے سامنے جو بھی ہمیں میڈیم اس وقت اویلیبل ہے جو بھی ہمارے پاس ذریعہ ہے پہنچانے کا ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے جو انٹرنیٹ دیکھتا ہے اسے انٹرنیٹ پہ ہم نے پہنچانا ہے جو ٹی وی دیکھتا ہے اسے ٹی وی پہ پہنچانا ہے جو ریڈیو سنتا ہے اسے ریڈیو پہ پہنچانا ہے جو اخبارات پڑھتا ہے اسے اخبارات کے ذریعے پہنچانا ہے جو کتابیں پڑھتا اسے کتابوں کے ذریعے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے یعنی ایسی نہیں ہے کہ مالش ہمیں اس کے بارے میں قیامت کے دن فیس کرنا ایک سوال ہوگا ہماری اپنی ذات کے بارے اگر وہ پورے بھی ہم اتر کے سو فیصد نمازیں ہم نے پڑھی ایک نماز بھی نہ کی سو فیصد روزے رکھے ایک روزہ بھی زندگی میں نہ نے چھوڑا ہم اپنی ڈیو زکات دی ہم نے سارے بھلائی کے کام کیے ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ ہمارا بال بچے کے ساتھ رویہ لیکن وہ جو دوسرا پیپر ہے نا جس کو پاس کرنا لازمی ہے جب اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ تو ہوگی آپ کی بات اب آپ بتائیے کہ وہ ذمہ داری جو رسول نے آپ کے ذمہ ڈالی تھی اس کے بارے میں آپ نے کیا, کیا؟ اللہ کہتی بیاری ساری میں تو ادھر ہی ڈڑا رہا ہوں میں تو اپنے آپ کو پالش کرتا رہا ادھر تو میرا خیال ہی کوئی نہیں ہے ڈاکٹر بیمار بھی ہو اور محلے میں کوئی ایڑیاں رگڑ کے مر جائے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میں خود بیمار تھا میری بیماری لیکن تو ڈاکٹر تو تھا نا اس کا علاج نہ کر کے تو صحت مند ہو گیا کوئی دو چار تجویز ہی دے دیتا سانس چلانے کا طریقہ بتا دیتا کسی اور کو خود نہ چلاتا تو بیمار ہے موقع پہ رہ کے جیسے دائیاں گاڑ کے گائیڈ کرتی ہیں کوئی ہدایت ہی دے دیتا وہاں پہ کھڑے ہو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں چونکہ خود گناہگار تھا اس لیے میں شہادت ناس کا فریضہ انجام نہیں دے سکا وہ الگ پیپر ہے یہ خامی نکلے گی تو اس پیپر میں نکلے گی لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لہذا اس ذمہ داری کو ایزی مت لیں شہادت الناس جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں اور موقع بھی اللہ نے دیا ہو جس کو کوئی عہدہ ایسا ملا ہے کہ وہ نیکی کو پروموٹ کر سکتا ہے وہ اس کو استعمال کرے جو مال سے کر سکتا ہے وہ اس کی مال پروموشن کے لیے دے آپ نے پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سازش دجال کی کہ ہمارے یہاں تعلیم کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا سیل پہ لگ گئے ہمارے بچے آؤ ہمارے بچے خراب کرو صرف ہمیں پیسہ دے دو سکھو تم بھی آؤ اسکول کھولو پاکستان میں مسلمانوں کے بچوں کو خراب کرو عیسائیوں تم بھی آؤ اسکول کھولو ہمارے بچے خراب کر کے دو ہم سیل پہ لگی ہوئی تعلیم این جی اوز دوڑ کے آئی ہیں پاکستان ان کا ٹارگٹ یاد رکھ مدینے کے بعد کلمے کے نام پر بننے والی دنیا کی وائڈ سک جس کے وجود کا سبب کلمہ ہے باقی سب نیشنلزم ہے کلمے کی بنیاد پر بننے والی اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو نسلی حکومت ہے نظریاتی نہیں ہے یہ قوم یہ ملک دشمنوں کا نشانہ ہے یہ ہر جگہ یہ جنریٹر ہے افغانستان والے بھی لڑے ہیں تو پشت پہ یہ کھڑا ہے کشمیر والے بھی لڑ رہے ہیں تو پشت پہ یہ کھڑا ہے چچینیا میں بھی نظریہ اس کا کام کر رہا ہے دنیا میں جہاں ہل چل جاری ہے نظریہ پاکستان سے کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ملک ان کا نشانہ ہے انجیوز دور کے آئے ہیں نرسریاں اور اسکول اپنے نام پر ڈوک بڑی دھوکوں کے اندر اس لیے کہ وہ مشنریز ہیں ان کا ایک مقصد ہے ان حالات میں ضرورت کس چیز کی ہے کہ آج سیل پہ لگی ہے تو جو چار پیسے والے مسلمان ہیں وہ بھی تو سکول کھولے نا جو بچ سکتا اس کو تو بچاؤ نا جو تمہارے اسکولوں میں آ سکتا ان کو بچاؤ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ فاروکیا والوں نے بھی بہترین جدید ترین سہولیات کے ساتھ اسکول کھولیں فیس ٹھیک ٹھاک رکھی انہوں ریڈ فاؤنڈیشن ہے رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ریڈ دو ہزار میں ایک اسکول کھولتے دو ہزار دن آپ ڈونیٹ کر دیں ایک اسکول کھولے گا ہمیشہ کے لیے سیلف سفیشئنٹ آگے وہ اپنی فیس اپنا سارا کچھ اس میں سے چلا لیں گے ساڑھے تین سو اسکول کھول لیا انہوں نے نیلم ویلی کے اندر فیس کیا رکھی انہوں نے ہر بچہ یہ لال لوبیا ہوتا ہے نا موٹھی کی دال ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ہر بچہ روز اسکول صرف ایک مٹھی وہ لال لوبیا لے کے آتا ہے یہ اس کی فیس اس سے انہوں نے آگے چودہ پندرہ اسکول کھول لیے پیسے نہیں ہے مت دو گرین دو مکئی دے دو بچوں کو ان پڑھ مت چھوڑو کشمیر میں چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے کشمیر میں مدارس کا جال پھیلا ہے نبے ہزار اسٹوڈنٹ ان میں سے نکلا سترہ ہزار آٹھ مسلح ٹریننگ لے کے جنوج کے لیے مر رہا ہے اور لڑ رہا ہے کچھ کرنا ہے تو انہی میں سے لینا ہوگا جن کو عیسائی لے کے جا رہے ہیں یہ ٹیلنٹ وہ یہاں سے لے جائے گا جو ان اسکولوں سے نکلیں گے وہ اکسفورڈ میں جا کے ٹھہریں گے وہ فلاں برطانوی کالج میں جا کے ٹھہریں گے اور پھر وہ آپ کے تھوڑے ہوں یورپ کا بچہ آج نہیں پڑ رہا ہے یورپ کی نسلیں خراب ہو گئی ہیں ان کے بچے یاش ہو گئے وہ تو ہمارے خون پہ جی رہا ہے اگر ہمارے بچے یہاں سے اسے نہ ملے ایسے ہی کھول دیتے لاٹری وہ ایسے ہی ویزا اوپن کرتے یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر والے کا خون تبدیل ہوتا ہے یورپ کو کینسر ٹیلنٹ کا کینسر لگ گیا ہے ان کا یہاں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا برباد ہو گئے ان کے بچے عیاشی میں پڑ گئے وہ ہم غریبوں کے لے جاتا ہے وہ سنا تھا نا آپ نے کہانیوں میں ہمیں بتایا کرتے تھے ایک دیو آتا تھا یا جن آتا تھا یا بلا آتی تھی اور ایک لڑکی کو اٹھا کے لے جاتی تھی اور گاؤں والے اس کو سوار کے اور دولن کا لباس پہنا کے اس پن پوائنٹ کی ہوئی جگہ پہ اس کشتی میں بٹھا کے آ جاتے تھے پہاڑی کے پاس چھوڑ کے آ جاتے تھے اور بلا آتی تھی اور لے جاتی تھی ہم اپنے پتر کے سنگ چوپڑ کے اس کی بودی بنا کے اس کو تھری پی سوٹ پہنا کے ایئرپورٹ چھوڑ کے آتے ہیں وہ لے جاتی ہے بلا وہ امانت کس کی تھی یہ محنتیں کہاں لگنی چاہیے یہ اسلام کے لیے یہ شہادت اللہ نا سن کے کرنے کا کام تھا لائق سارے نکل گئے وہ تو ٹوکرا جیسے ہم چڑیاں پکڑتے تھے ساون کے مہینے میں ٹوکرا کھڑا کر دیتے تھے وہ تو ٹوکرا کھڑا کرتا ہے دو ڈھائی تین مہینے کی جتنی چڑیاں آتی ہیں بند کر دیتے لیکن بات وہی ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ میرے طائر کفس کو نہیں باغ بان سے رنجش یہ جو قیدی ہو گیا نا کفس میں پنجرے میں طائر اس کو باغبان سے کوئی رنجش نہیں ہے باغبان کا تو کام ہے نا جو باغ میں آئے اس کو پکڑے اس سے کیا گلا کرے میرے تائرے کفس کو نہیں باغ با سے رنجش گلہ امریکہ اور برطانیہ سے نہیں ہے ملے گھر میں آپ وہ دانا تو یہ جال تک کیوں جاتا وہی جا کے منگفلی کے دانے کو مار کر میں آتا جو بھوکا ہوتا ہے جس کو گھر میں صحیح ڈال دیتے ہیں وہ کڑکی تک نہیں جاتا ملے گھر میں آ وہ دانا تو یہ دام تک نہ جاتا اس کو ان کے ہاتھوں میں پہنچایا ہے کس نے جنہوں نے یہاں وہ کالجز قائم نہیں کیے جنہوں نے یہاں وہ اسکول قائم نہیں کیے جنہوں نے یہاں ان کو نوکری فراہم نہیں کی ہے جنہوں نے قرضے لیے اور کھا گئے ہیں اور کوئی مواقع فراہم نہیں کیے ملک کے اندر نوکریاں پیدا نہیں کی لوگ باہر بھاگئے روٹی تو انہوں نے کھانی ہے لہذا شہادت الناس کے جو ذریعہ ابھی اویلیبل ہے اس ذریعے سے حق کو پہنچائیں اپنے کردار کو بھی درست رکھیں اور لوگوں تک اس کلمے کو پہنچائیں سب سے پہلی بات کلمے کی حضرت نوح علیہ السلام نے نظام کوئی نہیں پہنچا پہنچایا تھا کلمہ ہی پہنچاتے پہنچاتے چلے ساڑھے نو سو سال صرف کلمہ پہنچاتے رہے کلمہ پہنچاؤ ہو سکتا ہے اسی جگہ اس کلمے کے حامل اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو اسلامی سٹیٹ میں تبدیل کر کوئی ضروری نہیں جو ابھی دو تین دن کی بات ہے لندن سے ایک بچہ آیا تھا یہاں شادی کی اس نے اس کی بالکل سچی داری ہے جسے ہماری زبان میں کہتے بات کے کرنے سے پہلے بھی انشاءاللہ کہتا ہے بات ختم کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کہتا ہے کورٹ میں گئے انہوں نے کہا جی نکاح اس نے کہا جی نکاح تو مسجد میں کریں میری حسرت ہے میں کافروں کو گرجوں میں جا کے نکاح پڑھاتے دیکھتا ہوں ان کو وہاں شادیاں کرتے میرے دل میں حسرت ہے میں بھی اپنی عبادت گاہ میں کرنا چاہتا ہوں نکاح کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اب سن نکاح نکاح کا اعلان کرو یہ نیکی ہے میری سنت ہے اس کو عام کرو و جلو حافل اور یہ مسجدوں میں کیا کرو ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے یہاں جمعے میں دو چار نکاح ہوتے ہیں ہر جمعے میں دو چار نکاح ہوتے ہیں ہر جمعے میں دو چار نکاح ہوتے ہیں, نکاح ہوتے ہیں ایک سنت زندہ ہونا اور کہاں ہوتے ہیں ہماری مساجد ایک جگہ میں نے تجویز پیش کی کہ بچی کا نکاح جو ہے وہ مسجد میں کر لیتے ان کی ماں کہنے لگی گرنڈی ہے میری بچی مسجد میں نکاح کریں گے آپ یعنی مسجد چو وہ جو نمبردار کی بیٹھک ہے اس کا زیادہ روب داب اور اس کا مقام بلند ہے وہاں نکاح ہو جائے مولوی آ کہنے لگا جی نمبردار کی سرگودام گئے کہنے لگا جی نمبردار کی بیٹھک میں کریں گے تو ڈھائی سو لوں گا نکاح پڑھانے کے مسجد میں کریں گے ساڑھے سات سو لوں گا دیکھیے سازش میں نے کہا ساڑھے سو دوں گا کرو گے یہی مسجد میں تو میں نے حساب یہ لگایا آخر اس بچے نے یہاں میری مسجد میں نے کہا ہوا اس کا میں نے کہا جو ہدایت پہ رہنا چاہے اسے لندن میں بھی کوئی ڈر نہیں اور بگڑے ہوئے مکے میں بھی بگڑے ہوئے آپ جاتے ہیں حج پہ منظر دیکھے گے یہاں اسلامی ملک کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی داڑھی رکھے گی نوکری نہیں ملتی یعنی یہ بھی ایک کنسپٹ ہے جی داڑھی رکاوٹ ہے اللہ کے اس کا مطلب ہے رب نے رزق لکھا ہوا ہے داڑھی بڑی طاقتور ہے رب سے بھی داڑھی ہو گئی میں نے کہا بھائی تیرا رزق اس کا مطلب ہے لکھا ہوا نہیں ہے لوگ تیری داڑھی کو بلیم کر کے نوکری نہیں دیتے تیرے اجر میں اضافہ کرتے جتنے تیری داڑھی کے بال ہیں اتنی نیکی تیرے نامامال میں لکھ بھی, تو کات کے بھی دیکھ لے بڑا اصرار کر رہے تھے کاٹنے پہ میں نے کہا کاٹ کے بھی دیکھ لے یار پھر بھی تمہیں نوکری نہیں ملے گی اور جو ثواب مل رہا ہے وہ بھی سے چلا جائے بچی ہے یہ حافظ قرآن بچی تھی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا پردے دار بچی ہے بچی کو پردہ جی کیوں نہیں کراتا جی رشتہ ہی کی تھی آم رہا ہے تو پردے کرا کے گھر باہر چڑی دوں مطلب فٹ پہ اگر بنا سوار کے لے کے جائیں گے تو رشتے ملیں گے اس کو ملا ہے کے ملا کہ نہیں